معبول ہو گیا کے پر کل کے سبق میں مفسل گفتگو ہو چکی ہے البتہ اس پر چند حوالہ جات میں نے ذکر کیے غالباً آخری حوالہ بتاوہ دار لوگ جو بند کا تھا اس پر چند ایک اور عبارتیں بھی لکھ لو مشرقین اکثر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں جبکہ حضرت شیخ خود کٹر مباحد تھے اور ان کی دو کتابیں الفتح الربانی اور دوسری کتو الغیب یہ مسئلہ توہین پر بہترین ان میں مقالہ جاتے تو انہیں مقالہ جات میں سے بعض اباراتے شیب عبد القادر جی لانی اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد سلامت فی دنیا والآخرہ من اراد سلامت فی دنیا والآخرہ جو آدمی دنیا اور آخرت کی سلامتی چاہتا ہے صبر صابر اس پر صبر کرنا لازم ہے ور رضا اور اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی ہونا لازم ہے وہ ترک شکوہ اور شکوا شکایت کو ترک کرنا لازم ہے وہ انالو ہوا اے ہی بے ربی ہی وہ ان زالو ہی بے ہی اور اپنی تمام حاجتیں تمام حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کرنا اور اللہ رب ال سے طلب کرنا ضروری ہے کتو الغیب دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سلو ہو سلو ہو ولا تس آلو بغری ولا تس آلو گیرو سلو ہو اللہ سے مانگو ولا تس آلو اور اس کے غیر سے مت مانگو وسط اللہ سے مدد طلب کرو وَلَا بے گیری ولا تست نو اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرو و تبق اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بلا تب کلو اللہ گہری سلو ہو ولا تس الو اپنی ہر چیز صرف اللہ سے مانگو مطالعہ کی ذکر نہیں کیا اپنی ہر چیز صرف اللہ سے مانگو ولا بس الحو اور نہ مانگو اللہ کے سوا کسی سے بھی بس تین ولا تس تین ہی اللہ سے مدد چاہو مدد طلب کرو ولا تستا بے غیر اللہ تعالی کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرو بک کا اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو ولا تبک کا لو اللہ اور نہ بھروسہ کرو اللہ کے علاوہ کسی پر اب دیکھیں کتنی صاف عبارت ہے شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کی اور معنی بیان کر رہے ہیں اییا کا رستہ کا اور وہاں پر جو اثر ہے یہاں پر اثر میں دو چیزیں ہوتی ہیں نفی بھی اس بات بھی اثر بنتے ہی تب ہے جب نفی اور اس بات ہو اور توحید کی بنیاد جو ہے وہ بھی نفی اور اس بات پر ہے صرف نفی توحید نہیں صرف اس بات توحید نہیں نفی اور اس بات سے جو مل کر ہو تو وہ کیا بنتی ہے توحید یہ ہمارے جو دوست و دوست صرف اس بات پہ زور لگاتے ہیں تو اس بات پر توحید نہیں ہوتی توحید کی بنیاد نفی اس بات دونوں پر ہے اثر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اب کوئی کہتا رہے ساری زندگی اللہ خالے کے اللہ مالے کے اللہ رازے کے اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا تو کیا کہیں گے توحید بیان کر رہا ہے نہیں یہ توحید نہیں ہے صرف اس بات توحید نہیں یاد رکھو صرف نفی کرتے رہے تب بھی توحید نہیں توحید کے دو رکن ہیں دونوں کٹھے ہوں گے تو توحید بنے گی نفی اور اس بات یہی جی وجہ ہے کہ کلمہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں آآ آآ آآ آآ آآ پہلے آآ آآ پہلے ہے یا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بس مثبت پہلو بیان کیا کرو مثبت مثبت یہ مثبت مثبت کیا ہے کہ تو کلمہ ہی نپی پر بھی نہیں کلمہ میں بھی پہلے نپی ہے یہ اگر اس زمانے میں ہوتے نا مشورہ دیتے نبی پاک علیہ السلام کو بھی دوسری ایٹیں پڑھا کرو اللہ خالق خال کل شہبر رزا قسل قوت مدین یا اس طرح پڑ ادا یہ لا یہ تو اختلاف ہے اختلاف کی بنیاد ہے اور سارا جھگڑا ہے ہی نفی پر اس بات پر جھگڑے ہی نہیں جھگڑا ہے ہی سارا نفی پر اور حسر میں بھی دونوں چیزیں ہیں یہاں پر بھی کا و کا یہ نیند نہ کرو کا و یا کا اور کوئی معنی حضرت شیخ عبد القادر ضیلانی ہیں کہ استا ولا تستا بغیر ہی اللہ ہی سے مدد طلب کرو اور اللہ کی سوا کسی سے مدد طلب نہ کرو یہ ہے بزرگو الفتح الربانی سپا اس کا ایک سو دس ہے اور عبارت حضرت شیخ کی الفتح الربانی کی فرماتے ہیں اس تاغس بھی یار لوگوں نے اب ان کو غوث بنا دیا استا وش بھی اپنی فریاد صرف اللہ سے کر کراؤ مخلوق ساری فصیریں لا جملے سے بلال غیر ہم در روم والا نفا در روم والا نفا و مخلوق مانگت ہے فقیر ہے مانگنے والی ہے محتاج ہے لا جم لے تے آن ساری مخلوقات نہ اپنے نہ کسی کے اختیار نہیں رکھتی کس کی زرم ولا نفحا نہ نقصان ہٹانے کا نہ نفا دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں یہ ہے الفتح الربانی سپا 88 کی عبارت اور عبارت ہے شاہ ابد القادر جی رانی کی فرماتے ہیں کلو شعی ان کلو شعی ان اللہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے کلو شعیل بے اللہ فلا تطلب من مین ہی تک لوب من گئے ہی اس کے سوا کسی سے مت مانگ یہ بھی ہے الفت ہو ربانی آگے جناب یہ اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے سبا مطالعہ کر رہے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے اور فرماتے ہیں یا بولئی علی کا بھی تو اتوید اتوید کہتا ہے میرا بیٹا میرے بعد توحید کے پکا رہنا بیٹے کا نام ہے عبد الرزاد اس کو وسیحت کر رہے ادئی کا بھی تو ہب تو ہب یہ پریلویوں کا مولوی ہے ایک تیدار احمد یہ جی مفتی نہیں مفتی اس کا احمد یار کا صاحبزادہ ہے اس نے ایک فتابہ نئی میا لکھا ہے فتابہ نئی تو فاوہ نئی بیا میں وہ لکھتا ہے کہ انبیاء کی بے ادبی اور گساخی کے لیے لفظ توحید ہی کاپی ہے اور یہ لفظ توحید وہابیا کی ایجاد ہے اور کہتا ہے قرآن حدیث میں کہیں بھی توحید کا لفظ نہیں یہ صرف وہابیا کی ایجاد ہے اور گستاخی انبیاء کے لیے یہ کافی ہے لفظ توحید کا یہ اس کا پتابہ نئی میا بھی ہے اور ایک اس کا شری استفتا ہے یہ پیر نصیر و تیر گولڈ بھی نے جب توحید بیان کر دی شروع کر دی تھی تو لوگوں نے ایک استفتاح کیا تو اس میں اس کا پتوا ہے کہ یہ ہو گیا ہے اور پیر خراب ہو گیا ہے تو اس میں بھی اس نے لکھا توحید کا لفظ اس کی ایجاد ہی توہین انبیاء کے لیے ہے انبیاء کی توہین کے لیے ہے اور یہ بہابیا کی ایجاد ہے اور قرآن و حدیث میں کوئی نہیں قرآن و حدیث میں کوئی نہیں خیر بہرحال تو یہاں پر باقی باتیں تو بعد میں ان وہابیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے وہ بھی علیہ کا بھی توحید توحید تجھ پہ لازم ہے ا توحید ا توحید توحید توحید توحید اس پہ پکا رہنا ارح ارئی اجماع اجما القل اسی پر تمام نبی متفق ہیں سب کا اجماع ہے اجماعی مسئلہ توحید کا آگے حقیقت توحید بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں لا تب آہادن لا تا سب آہادن تو کل والی اگر عبارتیں ذہن میں ہوں حضرت شیخ طاہر احمد اللہ کی اور شیخ عبد کی تو اس کو بھی ذرا دیکھ لینا لا تَخَفْ أَحَدًا بلا ترجو آہاد وقت کے لا اے جا کل اللہ لا تسپ آہدن کسی سے نہ ڈرنا اللہ کے سوا غالباً اصل عبارت وہاں پر ہے لا تَخَفْ أَحَدًا سب اللہ بلا ترجو آہادم سو اللہ, اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرنا نہ ڈرنا اور اللہ کے سوا کسی سے امید بھی نہ رکھنا کسی سے امید بھی نہ رکھنا وقت کے لیے ہوا ایجا سپرد کر دے اپنی ساری حاجتیں ساری حاجتیں اللہ اللہ کے اللہ کے سپرد کرے یہ کہتا ہے کوئی مشکل پڑے نا تو سلاط حوصی جا پائے سلاط حوثی نماز پڑھ کے گیارہ قدم بغداد کی طرف چل اور وہاں پر پھر پکار پتہ نہیں گیارہ قدموں سے قریب ہو جائے گا گیارہ قدم اگر نہ چلے تو شاید شاید نہ سن سکے گیارہ قدم چلے گا تب شاید سنے گا اور اس کو پکار اور ایک کتاب ہے کسید غوثیا کسیدہ غوثیا اس میں یہ لکھا ہے کہ عبد القادر جی نے کہا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور میرے مرید کی سلوار کھل جائے تو میں وہ بھی باندھتا ہوں میں نے لفظ تھوڑا پردے والا کہہ دیجیے اصل اس میں ستر کھل جائے ستر کھل جائے تو میں وہ ستر ڈانپتا ہوں یہ ہوتا ہے نا اولیاء کے ساتھ محبت کے سوکھنا بن ہے یہ اولیاء کا ادب ہے سلوار باندھتے رہے مریدوں کی اور کچھ باندھتے رہے اور کچھ کچھ نہیں کہتا چلو بہرحال تو یہ سب جھوٹ ہے وہ ان ال شہر کسیدہ حوثیا شوثیا کوئی نہیں یہ جی سب بکواس ہے تو شیخ کے سما لگایا گیا ہے پاک کا سلیمان سلحمان بلا کن کا فرو شیخ کی یہی جی تعلیم ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان کی اصل کتاب سے فرماتے ہیں وقت کے لا کل ہا ساری کی ساری حاجت پیش کر اللہ کے سامنے کیونکہ مخلوق پہلے بتا چکا ہے فقیر ہے سارے کے سارے فقیر ہیں اور یہ دلا قرآن بیان کر رہا ہے یا یو انت مل کو یہ کوئی بیان جاری ہے اور پر باتیں ہاں بھائی دا تخ آہ دن سے ولہ آگیا نوف اور رجا یہ کوئی بنیاد بنیادے آگے وت لوب ہامن ہو برت لوب ہامن ہو وہ ہاجتے طلب کر اس اللہ سے بلا تص بے آدم صب اللہ اللہ کے سوا کسی پر وسوخ نہ کرنا لا سف وسوخ گسوخ سے وسوخ نہ کرنا لات اللہ ع اور کسی پر اعتماد نہ کرنا صبح ہو یہ الفاتول رانی کا سفر تین سو دو ہے شیخ عبدالحق الحق محدد سے دہلوی یہ چین میں رکھ رہے ہو کہ شیخ عبدالحق الحق محدد سے دہلوی متنازع شخصیت ہے مسلمہ شخصیات سے نہیں اور شیخ کی بہت ساری عبارتیں گڑبڑ ہیں اور اس کو بریلوی حضرات پیش کرتے ہیں ہمارے حضرات قابلات کرتے ہیں لیکن شہر کی سب سسانیف دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے بیمار تھے شیخ صاحب تھوڑا زکام شکام تھا ان کو اچھا جی واللہ عالم عبارات سے جو معلوم ہوتا ہے باقی حال اللہ ہی جانتا ہے ہاں پرماتے لئی سلفا لو بلفا دے لو لا دیرو بلفا بل مت سر رے پو اللہ لسل الْقَادِرُ وَالْمُتَصَرِّفُ رو یہاں تک علماء نکل کرتے ہیں عبادت اور اولا با بھی خوش ہو جاتے ہیں آگے عبارت کچھ اور بھی ہے پر باتیں ہیں لا او بل وَالْمُتَصَرِّفُ دے رہو والمو مل فا نو نا الدرتے فی ہی ستوتے ہی ستوتے ہی, ہی لا فی الحم بلا تروا لل آن بلا ہی اہ یا انفی داری دنیا چلو آپ کا ظاہری مطلب تو واضح ہے نا کیا لئی سل فاعل و بل قادر و بل متصر بلا اللہ تعالیٰ کے سوا فاعل بھی کوئی نہیں قادر بھی کوئی نہیں متصرف بھی کوئی نہیں با اول اللہ اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ فانی ہیں حالک ہیں فی فیفیل ہی و قدرت ہی و ستوت ہی اللہ تعالی کے فیل میں قدرت میں ستوت میں لا فل ہوں بلا قدرت بلا تصر و با آن, ان کا فیل بھی کوئی نہیں قدرت بھی کوئی نہیں اولیاء اللہ کی اور بھی کچھ نہیں اب بھی کچھ نہیں اور تاب بھی کچھ نہیں جب دنیا میں زندہ سے اب بھی کچھ نہیں الن ہی نہ کانو آیا جب وہ زندہ ہوتے تھے تب بھی ان کا کوئی پھیل قدرت نہیں ہوتی تھی سمجھ گئے نا دی. اس میں کوئی کمزوری تو نظر نہیں ہے کیا کہنا چاہتی چلو نہیں آئی تو پھر ٹھیک ہے اصل میں بزرگ جا رہے ہیں کسی اور طرح لیکن اور طرف جاتے ہوئے بھی بات ہمارے والی بن گئی جی. یہ کوئی تو نہیں ثابت کر رہے ہیں جا کسی اور طرف رہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں یا یہ مظاہر ہیں ان کا اپنا فیل نہیں ہوتا یہ مظاہر قدرت ہے جس طرح وہ عدیش آتی ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں یس ما بی یا, یا شو بی کے پلاں یہ اس طرح اس طرح لے کے جا رہا ہے لیکن اس کی بات اپنے مقام پہ ہے مناظرے میں یہ جی عبادت پیش کی, کی جا سکتی ہے ورنہ دیانت داری والی بات اور میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے ہے کہ ہمارے بعض بزرگ یہ عبادتیں لکھواتے ہیں لیکن ادوری وہ آدمی پھر آگے کوئی تکڑا مولوی ہو تو کہتے ہیں سر آگے بھی پڑھنا آگے بھی پڑھو نا آگے پڑھنے سے پھر کام گڑبڑ ہوتا ہے وہ جہاں تک کہہ دیتے ہیں حال حکوم تک لیکن جی اصل میں وہ وحدت الوجود کا جو غلط تصور ہے اس والی عبادت ہے اور اسی کی طرف لے جا رہی ہے اچھا جی خیر یہ تو ہے چھوٹے بزرگ اب دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں وہ من کانا یفز آمو من کانا یف انا ملہ کازی جن انہ کاضی جن جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور قاضی بھی ہے اور رازے کر یا کوئی رازے کے یملے کو نف سے ہی نف اور درن بہتن او حیاتن او نشورا جعل اللہ سلا و سو مبا منصورا گبا ہوں پھر نار السام لا تی نمبر سات نو انسی حضرت عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں من کا نہ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ انا ما اللہ قاضیان کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور بھی قاضی ہے قاضی ہے او راز کر جا رزق دینے والا ہے او کو لے نف سے ہی نف ہن اور ذرن یا اپنے نفا نقصان کا مالک ہے او موتن او حیاتن او رسورا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ کسی کی موت یا اپنی موت کسی کی حیات یا اپنی حیات کسی کے نشور یا اپنے نشور موت کے بعد زندہ ہونا اس کا اختیار رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو ہوا ام منصورہ بنا دے گا اب ذرا سمجھو نماز کو ہوا ام منصورہ گناہ کی وجہ سے بنایا جاتا ہے یا کفر کی وجہ سے نمازیں اس کی ہو جائیں گی ہوا ام منصورہ آبے تک آ معلوم فلاں ملام یومل کی آمدے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی فتوا لگا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کوئی قاضی بنائے اور لفظ ہے ما اللہ یہ ماں ما کا لفظ یاد رکھنا ما اللہ اللہ کے ساتھ اللہ بھی قاضی تھے بابا بھی قاضی اللہ بھی رازک تے بابا بھی رازک اللہ بھی مالک کے بابا بھی اپنے نفا نقصان کا مالک یہ ہے ما اللہ قاضی اللہ کے ساتھ قاضی رازق مالک کسی کو سمجھتا ہے اللہ اس کی عبادات کو ہوا منصورہ بنا دے گا اور کب رو پندار اور اس کو الٹا کر کے جانب میں ڈالے گا الٹا کر کے جانم میں گیا یہ ال احتسام امام شاہ کے بھی صفا نو اچھا جی عبدال کادر جی لانی رحمہ اللہ کی ایک اور عبارت بھی ہے اچھا چلو اب ہم ترقی منال ادنا ادل آلہ جا رہے ہیں یا حضرت عبد اللہ اپنی عمر کی بات تھی آپ ذرا آؤ خود نبی کریم علیہ السلام کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے سواری پر بیٹھا تھا آپ کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام او بچے توجہ کر ذرا یا غلام اس کے بعد احادیث کی عبارت لمبی ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ بس کا ان پست ان باللہ لمبی نفیحت ہے زستا انتا پستہ ان جب بھی مدد مان تو پستہ ان کس سے مدد مان اللہ سے یہ حدیث شیخ نے جو شیخ کی طرح منسوخ کتاب ہے دنیا اس میں بھی لکھی ہے اور یہ پوری عزیز بہرحال ازستان تفس کا ان یہ اور حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی لاد تس السا شیا لاد تس ال اناسا تسل اناسا شیا مت مانگ لوگوں سے کوئی چیز و سوتا کا انس کا تم ان کا وہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا گھوڑے کا چابک گھوڑا چلانے کا جو چابک ہوتا ہے اگر وہ بھی تجھ سے گر پڑے نا تو وہ بھی حتا تن فتا لا وہ بھی خود اتر کے اٹھا کسی سے کوئی چیز مانگنے کی اجازت نہیں اور دوسری روایت میں حتل مل ہا نمت بھی نہ مان صرف اللہ سے مان تو یہاں یہ یاد رکھ لینا کہ ہے ماساتل اسباب چیزوں میں عدم سوال یہ عظیمت ہے اور سوال رخصت ہے اس لیے اشکال نہ ہو عظیمت اور رخصت کا فرق تو سمجھتے ہیں نا اچھا یہ مشکات میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ اب سناؤ قرآن بھی کہتا ہے کہ مالک مختار ما معاف اسباب اللہ ہے لہذا مدد اسی سے مانگو حدیث بھی احساس اکابرین بھی پھر اکابرین کہتے ہیں کہ جو کسی قبر کی طرف جاتا ہے طلب حاجت کے لیے یا ان کو انجائے حاجات کا سبب سمجھ کے تو وہ آدمی کا پھر ہے اب آئے آ گئے ہیں نا شاہ بوزار ہے اللہ وغیرہ سے وہ آدمی کیا بن جاتا ہے آج کافر, آج دی کافر دی آج چلو آج سوفیوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں ورنہ ہیں یہ بھی بڑے بئیمان بہت بئیمان ہے پروئی مسئلہ ہے جی پروئی لیے تو کوئی طرح مسئلہ ہے ہی نہیں تھوڑا پوری مسئلہ ہے احنا? اچھا اب ذرا بات سنو اب جہاں پر اعتراض ہے سوال ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا دور لگایا کہ مدد صرف اللہ سے مانگو اللہ تعالی کے سوا کسی سے مدد مت مانگو بڑا زور لگ رہا ہے حالانکہ پرانے پاک میں متعدد مقامات پر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تم کہتے ہو مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے یا کا نابول کا نس اور اس میں بڑا زور ہے پرانے پاک میں آ چکا ہے من انصاری ار اللہ اضرتیسا کہتے ہیں کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف تلکر نیم کہتے ہیں عئی نونی بے قوا میری مدد کرو اور صحابہ کو کہا گیا علیکم کو علیکم ال تم پر رسول کی مدد کرنا لازم ہے تم کہتے ہو اللہ سے مدد مانگو یہ تو بہت سارے مقامات قرآن میں آ ہیں اچھا بھائی اور اسی طرح اور مقامات بھی ہیں پرانے پاس بھی تعامل بر بتکوا یہ بھی آ ایک دوسرے کی مدد کرو تعام الل بر بت ایک اسکال دوسرا اسکال یہ ہے کہ تم جب درد ہوتا ہے تو بسپرین لیتے ہو گولیاں کھاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو دوائی لیتے ہو تم دوائی لو تو تمہاری توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم تھوڑی سی مٹی کھا لیں پیر کی کبر کی اور اسی طرح کھا کے شفا لے لیں تو ہم اسے بن جاتے ہیں یہ باقی تم فتوے لگاتے ہو قبر کا بوسہ دینا یہ بھی شرک ہے تم اپنی بیوی بی کو بوسا نہیں دیتے بچوں کو بوسا نہیں دیتے تو اگر بیوی بی کو بوسا دین یہ ان کے دلائل ہیں بیان کرتے ہیں بیوی بی کو بوسہ دینا جائز ہے تو ہمارے پیر بھی ان کو بھی بوسا دینا جائز ہے بابے کی چوکھٹ کو بوسہ دینا جائز کیوں نہیں پان کو بوسہ دینا جائز کیوں نہیں الجواب جواب یہ جی ہے اگر کل والا سبق یاد ہے تو ہم مجھے زور لگانے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی جواب یہ جی ہے کہ استعانت دو قسم پر ہے استعانت دو قسم پر ایک ہے استعانت ماتاطل اسباب اور ایک ہے استعانت مافوکل اسباب امور میں ماتا تل اسباب امور میں ما فوکل اسباب امور میں آپ نے کل عبادت کی پوری تعریف پڑی تھی کہ عبادت میں معیار کیا ہے معبود کا کون سا کمال ما فوکل کے انتہائی کمال وہ ہے تو استعانت مافوکل اسباب یہ چونکہ عبادت ہے اور اسی کو مجھے کیا کرتے تھے تو قرآن پاک نے جس استعانت سے روک دیا بلکہ اس سے ڈو کہو ہم نہیں کہتے قرآن کہتے ہیں تم کہتے تم ہو ہم نہیں کہتے قرآن کہتا ہے, تم کہتے, کہتے. ہیں یا کلستا قرآن کہتے ہیں الرحمان المستان اللہ عل مستعن یہاں پر بھی اثر ہے اللہ عل مستعن ار رحمان ال مستعن امن نسر و اللہ من ان دلہ ہم نہیں کہتے قرآن کہتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف قرآن پاک کا وہ مضمون ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتی دوسری طرح وہ آیات ہیں جو مشرق بطور شبہ کے پیش کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اب کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے تحریف کا اصول پڑا ہے کہ ایسا معنی کیا جائے جس سے دوسری آیات کا مطلب ٹکرا جائے تو وہ کیا بنتی ہے تحریف ہم کہتے ہیں جو استعانت جائز ہے وہ استعانت عادی ہے اور وہ استعانت ماتاتل اسباب ہے اور اس سے قرآن نے کہیں بھی منع نہیں کیا بلکہ اس کا حکم دیا اور جس استعانت سے روکا گیا وہ استعانت ہے مافوکل اسباب امور میں اور کوئی استعانت بنتی ہے عبادت اور کوئی استعانت بنتی ہے عیا کا نا کی تفسیر یہ بات کو سمجھ آئی ہے یا نہیں اور جو استعانت آ گئی ہے اس میں کوئی نیکی بھی شرط نہیں ہندو سے بھی لے سکتے ہو سکھ سے بھی لے سکتے ہو کوئی ہندو بیٹھا اس کو کہو مجھے پانی بھر دے سکھوں سے ہندوؤں سے غیر مسلموں سے سب سے یہ لے سکتے ہو اور مشرق کا کیا ندریہ ہوتا ہے تیسری بات مشرق اپنے مشکل کشاد اس کو سمجھتا ہے اپنے معبود سے کس قسم کی استیانت کرتا ہے اب ذرا سمجھنا ہے یہاں گاڑی کھڑی ہے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ٹوٹیوں پر پیر بیٹھے سامنے گاڑی ہے گاڑی بند ہو گئی اب مرین کیا کہے گا پیر صاحب آ ذرا دھکا لگا یہ ادب ہوگا یا بے ادبی کوئی مشرے کہنے کے لیے تیار نہیں کہ پیر صاحب سامنے بیٹھا ہے اور گاڑی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے وہ کہیں کہ پیر صاحب یہ آ ذرا دھکا لا کیونکہ یہ استعانت ماتا تل اسباب ہے اور دوسرے کبھی بھی اپنے معبود سے استعانت ماتا تل اسباب نہیں کرتا بلکہ اس کو بےد بھی سمجھتا ہے اسی طرح تنور پہ روٹی پڑی تھی اور پیر صاحب کو ارید کہتا ہے کہ پیر صاحب روٹی تد ہے کیا کہیں گے کہ بید بھی ہے یا ادب ہے خاموش ہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو تنور <تصفح> <تصفح> پہ روٹی پڑی ہے اگر پیر صاحب اٹھے گا نا تو مرید کدموں میں گر جائے گا حضرت صاحب نہیں ہے بے ادبی ہوگی میں خدمت کرتا ہوں روٹی میں کھلاؤں گا یہ میں حادثت رواب میں دے رہا ہوں روٹی میں کھلاؤں گا پانی میں پلاؤں گا اور اسی طرح جوتے چوتے میں سیدھا کروں گا یہ ماتاتل اسباب جو مدد دے یہ مرید پیر کی تو کرتا ہے مشرق اپنے معبود کی تو کرتا ہے لیکن معبود سے کروانا بے ادبی سمجھتا ہے اور جو ہوتی ہے مدد معاف ہو اسباب امور میں کشتی پھنس گئی تو کہتا نہیں بہاول ہک تے بیڑا دھک اب اس کو وہ کمال سمجھتا ہے آؤ نہ بیڑا بیڑا دھک پلا ہو گیا الدین چشتی پار لگا میری کشتی کی کشتی کو بھی کشتی بنا دیے چشتی کا بدن کرنے کے لیے کشتی مہین الدین چشتی پار لگا میری کشتی یہ کشتی پار لگا دے اب ویسے دھکا نہیں لگوائے گا لیکن وہ اپنی غیبی تصرف سے غیبی کت سے وہ پہلے معبود کے لیے غیبی تصرف مانتا ہے ماپاؤ کل سو علم مانتا ہے ماں پاب تب کہتا ہے یا مہین الدین اے مہین الدین اب ذرا پون اور میری کشتی پار لگا دے میری بیماری ٹال دے میری فلاں کر دے یہ اسی طرح مرید کے سر میں درد ہے پلیز ساتھ بیٹھا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا مرید کے حضرت ذرا میرے سر دباؤ کیونکہ یہ تعاون کے ہے ماتا تل اس کو کیا سمجھے گا بے ادبی لیکن وہ بیٹھے کیا کہے گا حضرت میرے سر کی درد ذرا دور کر دے کیسے وہ غیبی قوت سے اس غیبی تصرف سے اس کو وہ سمجھتا ہے کمال غیبی تصرف کو تو یاد رکھ لو تین باتیں میں نے عرض کی پہلی بات یہ کی کہ اشتہان دو قسم پر ہے ایک ہے استیانت ما کاتل اسباب اور دوسری کیا استیانت ما فوکل اسباب جو استیانت ما فوکل اسباب ہے وہ اللہ نے اپنے ساتھ رکھی ہے بند کر کے حسر کے ساتھ رکھی اور یہ جی اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ جی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے مانگی جائے اور جو استعانت اور امداد ماتعتل اسباب ہے یہ مخلوق سے بھی مانگی جا سکتی ہے جائز ہے مخلوق سے مانگنا یہ رخ ہے مانگ سکتے مانگنا ضروری نہیں لیکن مانگ سکتا ہے ایک نمبر دو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو مشرق ہے مشرق محتاطل اسباب امور میں مدد مانگتے ہی نہیں مدد مانگ اپنے محبوب سے مدد مانگتے ہی نہیں بلکہ اس مدد کو کیا سمجھتا ہے بے ادبی مشرق ہمیشہ محبت اور عشق سمجھتا ہے غیبی قوت کا نظریہ رکھ کے اس کو غیبی تصرف ہے غیبی قوت ہے اس, اس ناز پہ پکارتا ہے تو اب تیسری بات یہ ہے کہ جو بشرے کا عقیدہ تھا شرک والا قرآن نے اس پر رد کیا نا نعبد و کا نستا اور جو ماتا دل اسباب امور میں سیانت ہے وہ عبادت کی تعریف اس پہ سچی نہیں آتی جب عبادت وہ غیر کی بنتی نہیں تو وہ منع بھی نہیں اور جو اس جانک فوق الاسباب اسباب بھی ہے یہ منع اس لیے ہے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کا ہر فرد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی سکتی وسیع تفصیل اللہ مسئلہ ادان بس جہاں اس مقام کے مناسب اس بنیاد کو ذہن میں رکھ لو باقی اس پر حوالہ جات بھی ماتا تک فوکل اسباب وہ انشاءاللہ میں جہاں سے عبادت دوں گا کا نستا عین ہم باہر جانے کے عادی نہیں یہاں پر بہت مفسرین نے لکھا اشارہ کر دیتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں بات آ جائے تفصیل کروں گا اشارے پہ اتفاق نہیں ہوگا تو ایزا کا نستا عین کہتے ہیں کہ جہاں توفیق کے عبادت مانگی گئی ہے کیا ہے ہاں <سلام> جو مولوی مولوی بیٹھے ہو وہ ذرا غور کرو دوسرے بے شک کان بند کر دیں کیا مانگی گئی توفیق کے عبادت یہ تو سب نے لکھا یا کا ناپ کہہ کر عیا کا نستا کیوں کہا کہ یا اللہ توفیق دے توفیق تو توفیق کے عبادت اب یہ جو توفیق والا معاملہ ہے ماں سا طلف باب ہے ماں کو گلس بابا کون سی سیاحت براد اسباب توقل اسباب اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی جہاں لفظ توفیق آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا ہے قدرت متبکیہ نا ایک ہوتی ہے ایک توفیق ہوتی ہے توفیق اور اس میں فرق یہ ہے وہ جو قدرت متبکینہ وہ ماسات اسباب ہے اور کسبی چیز ہے کسبی چیز اور ایک ہوتی ہے توفیق یہ بندے کے کسبی چیز نہیں اور بندے کا جو کسبی کام ہے وہ ماتا تل اسباب ہے اور یہ جو توفیق ہوتی ہے خاص توفیق مثلاً آپ وضو کر کے بیٹھے ہیں یہ وضو اسباب سے نماز پڑھنے کے لیے شرائط پوری ہیں وقت بھی ہے کپڑے بھی پاک جگہ پاک ساری شرطیں ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں جماعت ہو رہی ہے آپ بیٹھے ہیں یہ اب کون سی توحفیق کی ضرورت ہے باقی تو کام سارا پورا ہے یہ اب اللہ توفیق دے یہ تو توفیق کون سی ہے ما فوکل اسباب اسباب سارے پورے اور یہ بزرگ بیٹھے نماز کی طرف جائی اب وہ جو توفیق کے خاص ہے اور نورنوار میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے قدرت والا اور کسبی چیز اور اوپر درجہ کس کا ہے توفیق کا وہاں پر لکھا ہے کہ توفیق کا آدمی مکلف نہیں بنایا گیا کیونکہ وہ غیر استیاری چیز ہے آدمی کو جو قدرت فیل ملتی ہے قدرت قاسبہ اس پر مزار ہے تکلیف کا قدرت کاسبہ پر نہ کہ اس توفیق خاص پر اس پر ہے ہی نہیں تکلیف کا مزار لاجل فل نفسن اللہ وہ مودی صاحب سو رہے ہیں جی ہاں جی آدمی ہیں سکینہ نازل ہو رہی ہے اچھا بھائی دیکھو اب دیکھو یا کا نام اسیا کا نصاری. اس پر جون کے شبہات اور بھی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں آپ اسے یہ جی بھی سمجھ گئے ان ڈاکٹر اور بیوی بی والا بوسا بیوی بی کو بوسا دے رہا ہے ابھی مافاؤں کر اسباب رکھتی ہے پر اگر کوئی بیوی بی کے بارے میں بھی سمجھے نا مافاؤں کر اسباب تو سرو وہ بھی گچرے گئے وہ بوسا صرف نہ دے بیوی بی کی طرف چل کے جائے تب بھی گچرے گئے تو مطلب میں یار وہ ہے پوکلس باب تصرف اچھا چلو دیکھو ایا کا نہ بولو بھائی کاستقی یہ دین سیر آتل المستقیم دنام ہے لفظ ہدایت اہ دن سراط المستقی لفظ ہدایت کے متعلق آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں لفظ ہدایت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو دو قسم پر ہے ایک ہے ہدایت فطری اور ایک ہے ہدایت کسبی ہدایت فطری ہدایت کسبی ہدایت فطری کہ ہر جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس میں ایک سمجھ رکھی ایک قسم کی ہدایت رکھی آپ بکری کے بچے کو دیکھیں کہ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد تھنوں تک پہنچ جاتا ہے اب اس کو کس نے فون کیا ہے کہ جہاں تھنوں میں دودھ ہے یہ کیسے پہنچ گیا ہے کسی اسکول میں پڑے ہی نہیں بکری کا بچہ نہ کسی مدرسے میں گیا ہے پیدا ہونے کے بعد جب اٹھنے کا ہو گیا تو پہنچ گیا تھنوں تک اب یہ کیسے پہنچا تھنوں تک یہ ہے ہدایت فطری اسی طرح جانور دیکھے پرندے دیکھے اپنی بچوں کے ساتھ قوال و تناسب کے سلسلہ میں ان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھداری رکھی ہے اور ان کی سمجھ رکھی ہے یہ ساری سمجھداری اور سمجھ اس کا نام ہے ہدایت و فطری یہ کی اللہ تعالی فطرت میں رکھتے ہیں جانوروں میں ہر جانور میں اس کی فطرت کے مطابق ہدایت موجود ہے آپ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھ لیں وہ جو نہر پر سمندر پر نہر پر یا بڑی نہر اور چھوٹی نالوں پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا چھوٹا سا پرندہ ہے اور وہ اوپر گھونسلہ بناتا ہے جو درخت کی شاخیں لٹکی ہوتی ہے اس پہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے اور گھونسلہ ہوتا کیسے ہے کہ گھونسلے کا منہ نیچے ہوتا ہے اب اس کو کس نے بتایا تھا گھونسلے کا منہ نیچے کیوں رکھا کہ ادھر سے سانپ آئے ادھر سے کوئی اور چیز آئے زب آئے یا جو ان کے دشمن ہیں وہ جب آئے گی نا شاخ کے اوپر تو اوپر تو اس کا منہ ہے نہیں وہ نیچے سے داخل ہونے لگے گی نیچے یوں تو نیچے گرے گی وہ گھر محفوظ رہے گا آپ نے اس کی اتنی داری پتہ نہیں آپ نے شاید دیکھا ہے یا نہیں دیکھا پدی پدی کے گھونسلے اور وہ اسی طرح ہوتے ہیں سمندر پر جو شاخیں لٹکی ہے وہ شاخ پہ گھونسلہ بنائے گی اور اس کو گھونسلے کا دروازہ نچلی طرف سے رکھے گی نچلی طرف سے اب اس کو اللہ نے کتنی سمجھ دی ہے کہ جو دشمن آئے گا شاپ سے آئے گا نا شاپ سے آ کر آنا جو دروازے کے اندر ہے دروازے سے جب نیچے اترے گا نا منہ میں داخل ہونے کے لیے تو نیچے جب چلا جائے گا وہ محفوظ رہے گا اسی طرح اور بہت سارے جانور ہیں تو ہر جانور کو اللہ نے ایک ہدایت فطری دے رکھی ہے اور انسان کے لیے ہدایت فطری کیا ہے سمجھو انسان کے لیے ہدایت فطری ہے کلو مولود علا فطرت الاسلام انسان کے لیے یہ ہے ہدایت فطری یہ اللہ علب الزت نے ہر بندے نے حق سمجھنے کی استعداد رکھی ہے حق سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے فرمایا میں کلو مولود یولد والا فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت توحید فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب وبا ہو جو حب ہی اور جو مجسان ہی اس کے جو آگے والدین ماحول ہے اس کو کہتے ہیں حجاب رسم ادر علی اللہ رحمہ اللہ اثرات ماحول اثر ماحول کا نام رکھتا ہے کہ حجاب رسم وہ بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جو ماحول ہے اس کو غلط سوسائٹی ہے وہ اس کی فطرت کو مست کرتی ہے ورنہ اگر بچہ چھوڑ دیا جائے اس کے پاس کوئی مولوی نہ آئے اور کوئی وہ پینٹ پتلون والا کارٹون بھی نہ آئے وہ بچہ بالکل الگ تھلگ رہے کوئی اس کو سمجھانے سمجھنے والا نہ ہو تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو پکا اشاس التوحید کا ہوگا جی اور میرا دعوی کر کے دیکھو سب کا اشاد کا ہوگا کیونکہ کلو کون جولد والا فطرت اسلام آج بھی یہ جو شرک ہے اس کو فطرت بھی نہیں مانتی یہ خلاف فطرت ہے یہ ابھی آگے میں دوسرے عنوان میں ذکر کرتا ہوں بہرحال تو ایک ہدایت کیا ہے ہدایت فتری اس پر آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے دیکھ لیں ہدایت فطری کہاں ہے سفا نمبر تیرہ بھائی میرا سفا اور ہوگا تمہارا سفا تیرہ ہاں بھائی ہدایت فطری کا ماخذ کیا لکھا ہے بلزی کدارا بہادا دوسرا فلکہ بہادا سماحدا ہاں ہر چیز کو اس کے مناسب خرکت دی سماہدا پھر اس کو ہدایت کی تو اسی طرح اس کی بے شمار مثال لیے آزاد کی اپنے مقام کی بات ہے بہرحال یہ ماں کر ہدایت فطری کا نمبر دو ہدایت کسبی ہدایت کسبی کسبی ہدایت اختیاری نے پیر سے ہدایت حاصل کرنا اختیار سے ہدایت حاصل کرنا جس ہدایت پر آدمی کو بکلا بنایا گیا ہدایت کسبی تو ہدایت کسبی کے دو عنوان ہیں ایک عنوان آپ کے پاس لکھا ہے ہدایت کسبی کے چار درجے لکھے تھے ایک ہے اناوت ایک ہے ہدایت ایک ہے استقامت ایک ہے ربط کے کتنے درجے لکھے ہیں چار, چار. نمبر کے انابت عنابت کا معنی حق سمجھنے کی تڑپ ہو جب حق سمجھنے کی تڑپ ہو تو اللہ تعالی مسئلہ سمجھا دیتی ہے مسئلہ سمجھانے کا نام سمجھ آنے کا نام ہدایت ہے جب مسئلہ سمجھ آتا ہے محلے والے خلاف او پرانا مولوی جو چالیس سال سے روٹیاں کھا رہا تھا وہ سب سے بڑا فریبی دشمن اور مولوی پیر بڑے بڑے سیف الحدیث بڑے بڑے او حضرت صاحب حضرات سارے مخالف اور کہا اچھا تو ادھر ترنول کیا لینے لیا گا ادھر اور تجھے کوئی مدرسہ نہیں ملا وہاں پر کیسے پہنچ گیا سارے مخالف اب دو سورتے ہیں یا تو وہ ہدایت سے پکا رہے گا یا انہی کے رنگ میں انہی کی ہاں میں ہاں ملا دے گا ماحول میں پھر گیا ماحول میں پھر مل گیا تو گمراہ ہے اور اگر وہ سب کا مقابلہ کر کے پکا ہو گیا تو اب یہ اس کا نام استحکامت ہے لیکن جتنے مسائل میں وہ پکا ہوتا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو ربط القلوب عطا فرمائیں گے اس کے دل کو ایسا مضبوط کر دیں گے کہ ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے وہ آدمی ہدایت کو چھوڑ نہیں سکتا وہ رب تلل قلم کا درجہ ہے یہ چاروں درجے قرآن میں بیان کیے ہیں ان فیتی یت آمنو بے رب جد نہ ہوں استقامت ہے استحکامت ہے آمنو ہدایت زد اس سے کام ہے آگے ربت نہ یہ ہے ربط علل کل جتنی دھمکیاں بھی مل رہی چھوڑ مسلا تو مذہب نہیں چھوڑا یہ تینوں درجے یہاں پر بھی آ اور ایک درجہ زندگی ہے خیال کرو تو اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی یادی لئے من انارے میں جنیب وغیرہ تو یہ پرانے پاک نے چار مرتبے بیان کیے ہدایت کسبی کے ایک عنوان دوسرا عنوان ہدایت کسبی کے ذرائع ذرائع ہدایت کسبی کے کیا ہے کسبی ہدایت کے ذرائع نمبر ایک استعداد فطری نمبر دو اقل و شعور نمبر تین شواہد دے شباہدے تکبینیجا نمبر چار دو ہدایت دعات دائی کی جمع انبیاء و رسل اور ان کے برا دعات ہدایت کے دائی کتنے ہو گئے جی چار اسی چار میں سب آ جائیں گے ان ذال قطب بھی دعوت رسول کے اندر آ دی جائے یہ چار ذرائع ہیں باقی اگر جو ذرائع ہیں تو وہ ان کی ذہن میں وہ سجل ذریعہ نہیں یہ چار ذرائع ہیں ہدایتیں کسبی کے یعنی چار چیزیں اللہ نے مہیا کی ہے عقل بھی دیا ہے استداد بھی دی ہے شباہد تکمیم یا کائنات کی کتاب یہ بھی رکھ دیے ہیں آباد سات وغیرہ اور ساری عباد سے کائنات اور عبور کائنات ہر چیز بھی پیت الشی اللہ آیت الطل علاح واحد یہ بھی اور پھر امبیا رسول کا سلسلہ بھی جاری کیا ان کے بورا کا سلسلہ بھی جاری کر دیا تو اللہ رب العزت نے جو ذرائع تھے ہدایت کسبی کے ان کی تکمیل کی اب ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر کوئی ہدایت کسبی حاصل نہیں کرتا ان ذرائع کو استعمال نہیں کرتا تو وہ جائے جہنم جاننا ورنہ باتیں تو ساری پوری ہیں یہ چار ذرائع ہیں ان کی تفصیل کریں تو لمبے ہو جائیں گے چار ذرائع ایک پانچواں لکھا ہے لیکن وہ عقل کے اندر آ رہا ہے وج و وس ود و وس اپنی وہ اندر کی جو حص ہے نا وہ بھی کہتی ہے اللہ باد اللہ شریف اندر والی ہس وہ بھی کہتی ہے ادارہ کے بو فل پل کے راہل سین یہی اس اندر والی فطرت بولتی ہے اور بے ایمانہ اب اور دوسرا کوئی نہیں پہنچتا صرف وہی پہنچتا ہے اور کوئی نہیں پہنچتا تو یہ اسی لیے وہ فطرت پکارتی ہے مشکل میں جب کشتیاں فنشتی ہیں ببر میں اب بابے شابے گئے سارے گئے اب ہے دا اب کہتے ہیں یا یاربے, یاربے, یاربے یا حیجو یا یا کرو یوں کر کے پکارتے ہے وہ کوئی بھی وہ بھی وہی کہتا ہے عقل بھی کہتا ہے جی اکل بھی یہی کہتا ہے انل بارہ تدلو عل بہر بارہ میگنی دیکھ کر اونٹ کا پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزر گیا ہے اور قدموں کے نشان دیکھ کر پتہ چلتا ہے فلانی چیز گزر گئی ہے یہ جی سارے آثار اگر صاحب آثار پر دلالت کرتے ہیں تو یہ جی سارا جہان اس کے سانے پہ کیوں نہیں دلالت کرتا اسے <تصفيق> سانے کیوں نہیں معلوم ہوتا تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے پھر اس پر شوائد کائنات کی ترتیب کائنات کے نظام کی تنظیم اور منظم ہونا ہر موسم کا اپنے موسم پہ آنا کبھی نہیں ہوا کہ جون میں سردی آ جائے موسم سرما واپس آ جائے پھر موسم تھوڑا بھول گیا یہ کبھی نہیں ہوا جون اپنے مقام پہ جولائی اپنے گرمیاں اپنے مقام پہ سردیاں اپنے مقام پہ پہاڑ اپنے مقام پہ خزاں اپنے مقام پہ سورج اپنے روٹ پر چاند اپنے روٹ پر کئی دفعہ سنتے ہیں دو جہاز ٹکرا گئے پلا ہو گیا ہے نظام یہ حادثہ پیش گیا ہے اور آج تک نہیں سنا کہ سورج کو کوئی حادثہ سورج چاند ٹکرا گئے ہو یا کسی سیارے سے ٹکرا گیا ہو پیلٹ کی غلطی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو یا سورج کا کوئی ایندھن سیزن ختم ہو گیا ہو یا کوئی اور حج ہجکولہ کھائے ہو نہیں پہلے دن سے آج تک مرتب منظم ہے چاند بھی آج تک مرتب منظم ہے سیارے بھی آج تک مرتب منظم ہے زمین بھی آج تک زمین کا نظام بھی آج تک یہ منظم مرتب یہ ترتیب و تنظیم شواہد فطرت ہیں جو بول بول کر بتاتے ہیں کہ باقی ان کا سانے بھی ہے اور سانے بھی باقمال ہے دونوں وجود بھی ثابت توحید بھی ثابت ان زالے اور دعات بے ست رسل وہ دیکھے پورا قرآن بھی نہیں کہہ رہا ہے انبیاء کی دعوت بھی یہی رہی اور مزے کی بات وہ انبیاء مختلف زمانے میں آئے مختلف زمانوں میں آئے مختلف جگہ پہ آئے کوئی کہیں آیا کوئی ہندوستان میں کوئی برے صغیر میں کوئی عراق میں کوئی سعودیہ میں کوئی کہیں کوئی کہیں اب سارے حیران ہیں ہندوستان میں تو نبی کوئی نہیں آیا تم نے جو نہیں پڑھا ہے یہ کلے قوم ان ہاتھ یہ دنیا میں نہیں آئے ہاں البتہ خاتم الانبیاء کے بعد اب نبوت کے دروازہ بند ہے کیوں کہ آنا درجال بھائی مان کہے کہ میں نبی ہوں وہ نہیں اب دروازہ بند ہے ورنہ ہر قوم کے لیے نبی آیا اور سمجھایا چلو جہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو ہم وہاں پر غار غارشور پر جب گئے تو وہاں ایک نوجوان تھا, تھا مردان کا اور اتنا ذہین لڑکا تھا میں حیران ہو گیا تو ساتھی تھے بالکل نوجوان تھا تو کام بھی کوئی اور کرتا تھا وہاں غار غارشور پر مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک اشکال ہے کیا اشکال ہے اچھا غار شور پر جب ہم گئے تو وہاں مناظرہ اور آتا حیات مواز وہ سید ازل شاہ صاحب میرے ساتھ تھے تو وہاں ایک آدمی تھا عراقی اور دوسرا اردنی بیٹھا تھا تو غار شور پہ بہت کامی لوگ چڑھ سکتے ہیں وہ بہت اونچی ہے وہاں صرف پانچ سات آدمی ہم تھے اور کون وہ نو ہزار فٹ جانا پڑتا ہے تو یہ تو کمال ابو بکر صدیق کا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کئی مکان پہ کندھوں پہ اٹھا کے وہاں جب گئے تو وہاں تصور آیا کہ ہم پیدل نہیں چل سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کے کہاں لے گئے آپ تو یہی سمجھتے ہیں شہر فار اتنا ہو گیا جتنا وہ کوٹھے کی چھاتا ہے مکان کی اتنا نہیں ہے نو ہزار فٹ ہے اور اب تو کوئی رستہ بھی تھوڑا بہت بنا ہوا ہے اس وقت رستہ بھی نہیں تھا کوئی رستہ نہیں تھا اور وہ پہاڑ کی چوٹی ہے اوپر پہاڑ بھی ختم ہو گیا ہے اور وہاں جو پہاڑ ہے نا وہ آپ والے پہاڑ نہیں ہیں وہ پہاڑ اس طرح گر رہے ہیں کہ ہم رستے سے بھی گرنے کے قریب ہو جاتے تھے اتنا عجیب سفر ہے اور وہاں جا کے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام واقعی نبی ہی سیف اور امام المجاہدین تھے آج بھی کسی پیر کو ذرا چڑھاؤ نا ان پہاڑوں پر میں مانوں یہ جو کھا کھا کے پوری پھنڈرے مری بیٹھی ہے ان کو ذرا پیدل چلاؤ پھر میں دیکھوں گا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیدل سفر گذبات نہ پانی نہ کھانے کے سامان اور یہ قدر تقریباً ایک سو ستر کلو ہے مدینے سے ہاں لگتا ہے مدینے کے بالکل قریب ہے اور اسی طرح آپ کے جو سفر آدمی دیکھتا ہے یہ یقین آ جاتا ہے کہ پاکستانی پیر تقریباً 98% پرسینٹ یہ سب جانوی ہیں یہ آپ کی, کی, جی ھائی کی, ھائی ]ائی کی ]ائی سیرت ]ائی دیکھ کر اور چلو بارہ وہاں پر وہ لگے ہوئے تھے اندر شاہ سے پہلے پہنچ گئے مجھ سے تو جس نے جب سنا وہ عربی میں لگے ہوئے تھے تو یہ مجھے کہتے ہیں ساجی جلدی آؤ جلدی میں ایسے کیا ہو گئی ہے وہ جو مولوی بیان کرتے بھائی شام بیٹھے بول تو نہیں بیٹھے جلدی آؤ جلدی جلدی ادھر گئے تو وہ لگے ہوئے تھے وہ عراقی کہہ رہا تھا ان کا میں کتاب ان بال مشرے تین لا بتاب ان نبی مشرے کے وہ دوسرا یہ لگے ہوئے تھے پھر میں جب پہنچا تو میں نے اسے کہا بھائی تو تو پکا کھاتے ہیں وہ جو عراقی کھاتے میں نے کہا ان کا ان کا خطاب تو کہتے ہیں مجھے کو ہے ایسے فتو نہیں لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں اننا کا کا خطاب کس کو ہے اس لیے میرا دعوی ہے کہ تکا خارے جو ام بلت اسلام پکی بات جہاں کہاف طویل کا جو خطاب ہے تمام دنیا کے تمام دنیا متفق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو. کو ہے ان کا بھیا سن والا کتاب کو ہے نبی پاک کو ہے اور تو کہتے ہیں مشرق ہے تو تتوا کس پہ لگا رہا ہے یہ تو ایک پکی بات ہے کہ یہ خطاب نبی پر ہے جب اسے رجوع کر نہیں تو, تو پکا کاف ہے یہ خطاب تو پیغمبر کو ہے اور تو کہتے ہیں مشرق کو ہے تیرا فتوا تو نبی پر لگ رہا ہے تو اب جب فتوا لگا نا تو ایک دفعہ تو بالکل ٹھنڈے بہت نرم ہو گیا میں نے کہا آپ خیر خیر شروع کیا بس پانچ سات منٹ تو تھوڑا تھوڑا بولتا رہا پھر بالکل خاموش ہو گیا تو وہاں پھر میں پر میں بات پہ اور کہہ رہا, کہ رہا تھا یہ کہاں سے آ گئی وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا اسکال ہے وہ بھی وہاں تھے تو ریاض میں رہتا تھا کہتا ہے کہ اسکار یہ جی ہے کہ قرآن پاک میں سارے جو نبیوں کا تذکرہ ہے وہ ان علاقوں کے نبی ہے عراق اوگیا سعودیہ شام سارے ان علاقوں کے نبی ہے اور انسانی آبادی تو سیاسی تحقیق بھی ہے اور ویسے بھی کہ پوری دنیا پہ ہے پہلے بھی ہندوستان قدیم ترین ایریے ہے اور ہزاروں سال لاکھوں سالوں سے جہاں لوگ بس رہے ہیں اور اسی طرح اور جزائر ہیں بڑے بڑے علاقے ہیں تو وہاں تو نبی آئے ہی کوئی نہیں جب نبی آئے ہی کوئی نہیں تو اس یہ ہے کہ اگر انبیاء کی ضرورت تھی ہدایت کے لیے تو صرف عرب والوں کو خاص کیوں کیا باقیوں میں نبی کیوں نہیں یہ تو کہ آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ آیا ہوں تو میں نے اسے کہا کہ یہ پرانے کریم کی ضابطہ اور قانون ہے کہ قرآن پاک مخاطب کا لحاظ کرتا ہے اللہ رب العزت نے بھی قرآن حازل کیا ہے مخاطبین کے اقل و فام کے اعتبار سے اب عرب والے لوگوں کو خبر دی جاتی نا ہندوستان والوں کی یا ان کی ایسے نامانوس کسے بتائے جاتے اور ان کے حالات مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا پہلے کہہ رہے تھے ایسے اپنی طرف سے بنا رہا ہے ارب والے ابدین مخاطب تھے اور ابدین ثانوی حیثیت باقیوں کی ہے اسی لیے فرمایا کہ قرآن بھی عربی میں آیا لالتا کے دور تاکہ تم سمجھو پہلے باقی بعد میں تو عرب والوں کے سامنے ذکر ان نبیوں کا کیا ہے تفصیل کے ساتھ جن کے احوال انہوں نے سن رکھے تھے جو نسارا میں بھی مشہور تھے اور عرب والے ان انبیاء سے ماروس تھے کہ فلاں نبی بھی گزرا فلاں, فلاں فلاں فلاں فلاں تو ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے اور جن ایریوں سے ماروس تھے ہی نہیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی جیسے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا ہوائی جہاز کی دلیل تو نہیں تھی پرندوں کی نہیں ہے ہوائی جہاز کی نہیں تھی اور بہت ساری چیزوں کی نہیں تھی جو ہر بندے کے اکل و فارم سے بالا تر ہو تو قرآن پاک نے اجمالاً ذکر کیا ہے لے کلے کو اس طرح کی اور بھی آ جس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر خطے ہندوستان میں بھی نبی گزرے برے صغیر ہو انڈونیشیا ہو جو بھی ایریا ہو سب ایروں میں انبیاء گزرے ہیں اور اس کا اجمالن بیان آن قرآن میں ہے اور جو قرآن نے تفص کی ہے تو اہل عرب کو سمجھانے کے لیے ان بعض انبیاء کے قصوں کی تفصیل کی ہے جن کے حالات وہ سن چکے تھے اور ان کی زبات سے وہ مالوس تھے اور اس ان کے لیے کوئی قابل قصے کے اعتبار سے قابل تعجب بات نہیں ہوئی یہود آلے کتاب عیسائی والے کتاب ان سے بھی وہ سن چکے تھے تو قرآن پاک بہ عزت نصیحت کی کتاب ہے قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہر علاقے کے قصے ہوں تو یہ قرآن کا مقصد تو ہے ایسے مسلمہ شخصیات کو پیش کیا جس کو سب جانتے بھی ہیں جن کو اور ان سے مانوس بھی ہیں خیر بہرحال تو میں نے کیا کہا ہے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں ذرا بات میری غور سے سننا آدمی آ رہے ہیں اور سارے آدمی بات ایک ہی کر رہے ہے اکل سے پوچھو اکل سے سارے آدمی ایک ہی بات کر رہے ہیں زمانے بھی مختلف ہیں ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں صدیوں کا فاصلہ ہے مکان بھی مختلف ہیں ملنے کا امکان بھی نہیں لیکن جو ایک بات کر رہا ہے جو دوسرا آتا ہے وہ بھی وہی بات کرتا ہے اور یہ بات کرنے والے کتنے ہیں لاکھ سوا لاکھ لاکھ سوا لاکھ آدمی تباتر کی شرطیں بھی پیچھے پوری ہو گئی وہ تباتر اقلت گتی یقینی بات ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی وہ بھی آپ کی دس سے شروع ہو کر سو دو سال تک ختم ہو جاتی ہے یہاں ایک مسئلے پر ازمے نہ مختلف ہیں ام نہ مختلف ہیں لبانیں مختلف ہیں رنگ مختلف ہیں ماحول مختلف ہیں اس کے باوجود سوا لاکھ آدمی شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے مکان میں تو کوئی اگر ذی شعور آدمی ہو عقل والا ہو زدی نہ ہو تو وہ یہ بات ماننے پہ مجبور ہوگا کہ انزال کتب اور ارسال رسل اس کے لحاظ سے بھی حجت تمام ہو چکی ہے اللہ تعالی کی توحید کے اس ذریعے کو بھی مکمل کر دیا ہے کتنے ذرائع ہیں ہدایتیں کشبی کے دو الگ الگ چیزیں ہیں چار درجے ہیں اور چار ذرائع یہ ذرائع بھی مکمل چار درجے بھی مکمل اب سمجھو اور بات کہ اح دین بھی کون سی ہدایت برادری عہد نام اے دینا ہمیں کون سی ہدایت براد ہے اب ساتھ تھوڑا سا غور کرو مصیبت یہ ہے کہ باتیں ساری رل ملی ہیں اب آپ کیا کہیں گے یہ دینا کون سی براد ہے ہدایت کسبی کون سی براد ہے ہدایت کسبی اور ہدایت کسبی کا کون سا درجہ ہے کتنے درجے ہیں کل چار جہاں ہدایت ایک قصبی کا تیسرا اور چوتھا درجہ ہے استقامت اور ربط قلوب استقامت اور ربط اللل کلو اور بزرگوں کیا ہے استقامت اور ربط اللل قلوب کیونکہ نب ہدایت تو مل چکی ہے عیا کا نہ بولو ہدایت نہیں ملی لیکن مراد کیا رہ رہے ہیں استقامت اور ربط قلوب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور ربط قلب دے مسئلہ حل نہیں ہوا تقریر آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی کہ یہاں دعا کس کی ہے استقامت اور ربتے قلب یہ ہمارے دل کو رب کے قلب دے ہمیں استقامت دے اسکاس یہ جی ہے کہ یہ لفظ جب نبی پا کر اسلام بولتے تھے دے دینا تو کیا مانگ رہے تھے چوتھا تیسرا چوتھا درجہ ان کو آسر تھا اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یاد رکھ لو کہ تمام صحابہ کرام تمام صحابہ ان کو اللہ نے ربط القلوب کے درجے کی ہدایت دی ہے کوئی صحابی بھی ہے وہ ربط ال کے درجے کہا ہے. ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ربط الوم کے درجے کی ہدایت دی ہے تو پھر صحابہ جب پڑھتے تھے اہ دینا اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے میں نے بتایا نا کہ آپ مختلف جگہ پہ پڑھ پڑھ کے زین پتنی کہاں ہوتا ہے تو یہ دے نا میں کیا کہہ رہا ہوں کون سا درجہ مراد ہے استقامت اور رب اس پر اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ صحابہ کو دونوں درجے حاصل تھے صحابہ کو دونوں درجے حاصل تھے استقامت بھی رب دلال خالف بھی تو وہ جب کہتے تھے اے دینا اس سے کامت مانگ رہے تھے اس سے کامت تو ملی ہوئی رب دلال خالو مانگ رہے تھے رب دلال خالو تو ملا ہوا تھا رب دلال خالف تو ملا ہوا تھا جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مرتبے کے مطابق مانگ رہا ہے ہر شخص کے مرتبے کا لحاظ ہے جب صحابہ کہتے تھے اے دینا مطلب تھا سبتنا ہم اس رنگ کل پر پکا رکھ استقامت پر پکا رکھ اور جب ہم اور آپ مانتے ہیں اے دینا تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں استقامت دے ہمیں رام تلال کالب دے ہمیں استقامت دے یہ فرق کس کا ہے مراتب بھی کا ہے مراتب بھی کا ہر آدمی اپنے مرتبے کے مطابق مانگتا ہے ایک آپ کو آپ کا علم ہے وہ آپ کے مرتبے کے مطابق ہے ایک نبی کا علم ہے وہ نبی کی شان کے مطابق ہے مرتبے کے مطابق رب زدنی علما یہ دعا سکولی بھی کر رہا ہے رب زدنی علما سکول کی دیواروں پہ لکھا ہے اللہ میرے علم میں اضافہ کر اور یہ دعا طالب علم بھی مانگ رہا ہے مولوی بھی مانگ رہا ہے رسول اللہ بھی مانگ رہے ہیں اب وہ مراتب کے اعتبار سے مانگا جا رہا ہے نا علم اشخاص کے مراتب کا اعتبار ہے یا نہیں ہے تو اح دا بھی مراتب اشخاص کا اعتبار ہے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو پلیز آگے چلو اح د اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ مانا کرتے ہیں سب سبت نبیت سب نا بالفاظ دیگر ایک امر ہوتا ہے ایجاد فیل کے لیے ایک امر ہوتا ہے ایجاد فیل کے لیے اور ایک امر ہوتا ہے اے بکائے فیل کے لیے اے بکا آدمی زید بیٹھا ہے میں کہتا ہوں بیٹھو یعنی بیٹھا رہے اور زید کھڑا ہے اور میں کہتا ہوں بیٹھو تو یہ ہے ایجاد فیل اجاز فیل یعنی پہلے کھڑا ہے اور اب میں کہتا ہوں بیچ تو پھیل کی اجاز ہے اور ایک ہے بیٹھے ہوئے کو کہتا ہوں بیچ تو اس کا نام کیا ہے کو یعنی اسے بیٹھا رہ اٹھنے یہ یہاں احتناج ہے یہ امر ابقائی ہے نہ کہ امر ایجادی ایک تو آپ ہر بات کیوں لکھتے ہیں جو بات لکھنے کی ہو وہ لکھو کچھ سمجھو بھی صحیح کچھ ہاں بھی سٹور کرو میں جب سمجھا رہا ہوں سمجھو جو لکھنے کی بات ہو وہ لکھو پوری تکریف تو پوری لکھنی ہے تو یہ بعد میں سے لکھ لینا پوری لکھنی ہے لیکن جو باتیں کام کی ہیں وہ لکھو گپے جبے بھی ساتھ اچھا گپے تو ہوتی ہیں تمہیں جگانے کے لیے وہ تفسیر تھوڑی ہی ہے تو دیکھو بھائی ایک دینا دن سے راتن مستقل اس کے بعد بحث ہے وہ آپ کی ہے ہماری نہیں وہ آپ کی بات ہے کہ ہدایت سے مراد مرادک ہے جب ساری بنتی وہ اس بچاری کو ثابت کر کر کر کے نہ آخر پہ اللہ جائے منطقی کی کوئی بات بھی ہتھی پیسے چلا دیا علا تو ترین چلا چلا کے پھر اخیر پیا کے سب کا روز رہنے جا دیا یہ بھی یہ پیتے وہ متعدی برف جل تھے فلانا تھے بغیر حرف نسبت اللہ ہو تو اس نسبت الل رسول ہو تو الل آئمہ ہو تو وہ عراقت تریف فلا فلا یہ ساری باتیں جانے تم جانو اللہ جانے دیکھو آگے لفظ ہے اسراتل المستقیم اصراتل اس المستقیم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور حافظ ابن القیم نے جو تقریر کی ہے سراط مستقیم کی لغوی تحقیق پر لغوی تحقیق تو خلاصہ سراط مستقیم میں تین شرطیں ویسے لغوی معنی اس کا ہے سیدھی راہ سیدھ مستقیم کا معنی سیدھی کہ سراج کا معنی راہ راہ سیدھی راہ سیدھی راہ سیدھی اب یہ سیدھی راہ فراتے مستقیم کے لیے تین شرطیں ہیں کہتے ہیں نمبر ایک کشادہ راہ ہو نمبر دو شارٹ کٹ ہو کیا کہہ رہا ہوں شارٹ کٹ نمبر ایک کیا ہو کشادہ ہو نمبر دو شارٹ کٹ شارٹ کٹ سمجھتے ہو مختصر ہو شارٹ کٹ ہو اور نمبر تین خالی ازک جی ہو اس میں موڑ نہ آتا ہو چوکے چوکے اس میں نہ ہو چوکے ہوں گی تو آدمی بھول جائے گا تو سیدھی راہ کے لیے ایک تو وہ کشادہ ہو اگر راستہ تنگ ہو تو حال منا میں مر جاتی ہے گلوں میں سرنگوں میں کئی ہادی مرتے ہیں تب بھی سالک منزل تک نہیں پہنچتا اس لیے راستہ کیا ہو کشادہ ہو سارے اس پر آ جائیں اور نمبر دو مختصر ہو شارٹ کٹ ہو یہ اگر کسی نے بڈانا میں آنا ہے تو ترنول کی بجائے وہ وہ چکری سے پھر کے آئے ترنول سے اس راستے سے شارٹ کٹ ہوگا یا لمبا راستہ ہوگا ہر منزل کے کچھ راستے ہوتے بالکل شارٹ کٹ اور کچھ ہوتے ہیں لمبے تلمبے وہ دور, دور سے راستہ لگتا ہے تو وہ راستہ سراتے مستقی وہ ہوگا کہ جس کا راستہ مختصر ہو شارٹ کٹ راستہ ہو اور نمبر 3 کہ وہ راستہ ایسا ہو کہ جس میں چوک کوئی نہ آتا ہو گاڑی پہ راستہ پوچھیں آپ بھی فلانی جگہ پہ جانا ہے مسجد نوری میں جانا ہے اب بتاؤ ذرا وہ کہتے ہے اس چوک پر جا پھر جوں چوک آئے گا پھر دائیں جانا پھر جو چوک آئے گا پھر بائیں جانا پھر دو چوک نکلیں گے اب وہ بچارہ چوکوں پر ہی گرتا رہے گا یہ اور اگر یہ کہ یہاں سیدھا چلا جا دائیں بائیں ہلنا سیدھا منزل مقصود تک جائے گا تو اس کا سالک پریشان نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں سرات مستقیم کے لیے کتنی شرطیں نمبر ایک کشادگی نمبر دو مختصر اختصار اور نمبر تین یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو اس کو کیا کہیں گے سراط مستقیم یہ تو لوگوں بھی مانا ہے سراط مستقیم واٹر وے روڈ واٹر وے بھی موڑ ہے موٹر وے میں بھی موڑ یہ موٹر وے بھی نہیں بنتا سیدھی مختصر کشادہ سڑک سیدھی مختصر کشادہ اب ہے کیا اصرات المستقیم سیدھی مختصر کشادہ وہ روڈ ہے کیا یہ سمجھنا ہے اس میں تعبیریں مختلف ہیں کہ وہ مقصد ایک ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آخر میں پہلے اس کی تعبیرات اس کے مسداق جو قرآن نے ذکر کیے وہ مختلف ہیں کہ سراط مستقیم کا مسداق کیا ہے کیا چیز مساق ہے نمبر ایک سراط مستقیم کا مسداق توحید فی العبادت ہے عبادت نہیں بلکہ کیا فل عبادت صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ہے صراط آتے اور یہی وہی راستہ ہے جو جنت میں شارٹ کٹ جاتا ہے سیدھا جاتا ہے اشادہ جتنے بھی اس پر آ عاد ان کو کبھی دھکا پھیلی نہیں ہوتی وہ سیدھے پہنچیں گے کبھی نہیں لگتے سکتے صاف پہنچیں گے آسانی کے ساتھ اور وہ کیا ہے توحید فل عبادت دلیل دلیل یہ ہے کہ جئی کا نا کودو گا کا کاستا اس میں علف لام جو اسرات کا ہے الفلام لام خان جی کا ہے اسرات کا الفلام لام خان جی کا ہے اور یا کا نا و گا یا کاستا سے جو کہا کہ اللہ عبادت صرف تیری کرتے ہیں مدد صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں جئی سراتے وہ کسی پہ پکا رکھتے ہیں ی راہ پہ ہمیں پکا رکھنا تو اثرات کا اسلام آزادی کا اور مراد یہی تو ہی فل عبادتیں والی سے آنے اچھا جی اس پر اور حوالے بھی دیکھ لو سورت آلے عمران آیت نمبر اکام رفا نمبر اکانوے دیکھو جی دی دوستوں بزرگوں ربی ان اللہ ربی بے شک اللہ ہی میرا رب ہے ف ربو کم اور تمہارا رب فبو دو ہو ابود ہو کیا معنی کرو گے صرف اسی ہی کی دلیل آپ کی تو کوئی مانتا افسی آپ کسی سے کیسے میں نے مائنیج حضرت عبداللہ ابن نے رضی پا ربی اللہ تعالیٰ ان کلو عبادت عرف بالکل آنے بھی مانت توحید واہ کلو عبادت جہاں پر بھی عبادت کا لفظ ہے قرآن میں وہ توحید کے مانا ہے اس لیے یہاں پر کیا معنی ہوگا فاہب ہو ہو فل عبادہ بہتو ہو فل عبادہ اسی ہی کی عبادت کرنا کسی غیر کی عبادت نہ کرنا ہزا سراۃ مستقیم یہی جو ہے توحید عید فل عبادت ہزا کا مشارل علیہ مفہوم ہے اس کا فعبدو ہوگا اس کا مفہوم ہے یہ جو فاگوزو ہو تھے تو عید پھر عبادت سمجھی گئی ہاں سرات مستقیب یہ ہے راشی یہ ہے سراط مستقیب وہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا عیا کا نادو دوا کا نستا عید میں الفلام کس کا تھا آدھ کا اور جہاں اس میں اشارہ ہے اور یہ لو اس کا مشار ہی رہے فا بو ہو پابو دو ہو کا حکوم اور پابو ہو کا مانا وے دو ہو پھر عبادت ابال ایک اور دوسری دلیل سیاق کے سبا کے آیا وہ نکلی ہے نقل ہے یہ برایت ہے اس پورے صفحے کو پڑھ لو آگے پیچھے پڑھ لو خطاب کس کو ہے عیسائیوں کو اور عیسائیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے ان کے شرک پر اور کہا جا رہا ہے کہ عیسا نے تجھے کہا تھا عدلت عیسا علیہ السلام نے فاگو دو میری عبادت نہ کرو اللہ کی عبادت کرو صرف اس کی عبادت کرو سیاق کو سباق بھی مستقل دلیل ہے صرف آیات کی زیارت نہ کیا کرو آیت استدلال کو سمجھا کرو سب سے بڑی بات ہے کہ کسی آیت یا تائید جو ہے آپ اس بات کو ذہن میں بیچائیں کہ اس کو پیش کس طرح کرنا ہے اور سارا زور ہوتا ہے اس دلال پر استلال جتنا وزنی ہوگا بات اتنی وزنی ہوگی اور اس استلال اتنا بودا ہوگا نا بڑی سے بڑی دلیل کو بھی اگر آپ پیش کریں صوبیوں کی طرح اس کا کوئی اثر نہیں اور یہ سارا استدلال ہے اب ذرا دیکھو ہمارا استدلال تام ہے یہ ہوگی یا اسی طریقہ سے دو سو بزرگوں سورج یاسین نکالو آنے آیت نمبرس کی ساٹھ اور اکسٹھ سورہ یاسین یہ سب بتاؤ نو سو دیکھو جی یا بنی آدم لا لاتان اول کم ادو بم ببین اے اولاد آدم شیطان کی پوجا مت کرو لاتان ان کم ادب مبین ابودی ہاضا سرا تم مستقیل تو انے کا کیا مانا کرو گے بولو بولو اونچے تو ہاضا کا مشار عبادت ہے یا توحید بل عبادت ہے دلیل <تصف> اے, نمبر دو سیاح لات شیطان بونی یہ سیاقو سبا کے سمجھ رہے اور ان دوسروں کی عبادت سے نفی آ رہی ہے اللہ تعالی کی عبادت کو اس بات حکم دیا جا رہا ہے مطلب ہے صرف میری عبادت کرو شیطان کی عبادت مت کرنا شیطان کو کون پوجتا ہے آپ کا کیا خیال ہے شیطان کی کوئی عبادت کرتا ہے نہیں کہاں شیتان کے بڑے آبے شیطان کے بڑے آبے ایک تو ہر مشرق شیطان کا عابد ہے یا آپ کے لاستا پور حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا اب بار آادی ہو گیا ہوگا باپ کو جب کہا لا لاتاب دیتان اور شیطان کا بندہ شیطان کی عبادت نہ کر کس کو کہہ رہا ہے آمدلاتو. اگر ہمارا طریقہ اے کوئی اخلاق بھی ہوگا باپ کا بھی لحاظ کر دیں گے لا تاب شیتان جب آپ نے سنا ہوگا بھائی جن کو میں پوچھتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے بہت دل ٹھنڈا ہوا ہوگا اسی لیے اس نے کہا کہ باہر جور نہیں بل چل چل میرے گھر سے نکل جائے اس نے کہا کوئی نہیں سلام ہونا رہے گا جانا تو جان یہ قرآن میں آپ کو ساری شادی تو ملے گی وہ بغیرتی والی نہیں ہے وہ جو بغیر تو والی بات ہے رلہ ملا رلہ ملا بےغیرتی ہے عرف نہ ادھر کے نہ ادھر کے مطب تب نہ بہ نہ تو وہ نہیں ملے گا یہاں تو بالکل جلال والی باتیں اور بادشاہوں والی باتیں ہوگی لا بد شیتان قرآن ہے کیا ہے شیطان کی پوجا ہر مشرک شیطان کا پجاری دو وجہ سے بلکہ تین بجہ سے ایک وجہ تو یہ کہ بات کی اتن مشرق شیتان کی عبادت کرتا ہے کیوں جو بابے کو پکار رہا ہے یہ خدا کے قانون پر یا شیطان کے قانون پر؟, شیطان شیطان شیطان شیطان کے پر, پر اور جو خدا کے قانون کے مقابل شیطان کا قانون مانے وہ شیطان کا عابد ہے جی. وہ شیطان کا عابد ہے شیطان کو رب بنا رہا ہے جو قانون الہی کے مقابل شیطان تابوت کے قانون پہ چر رہا ہے یا دونوں پہ چل رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی تو وہ آگے تو شیتان ہے سمجھو اور دوسرا کبھی آپ دیکھو تو یہ شیطان کی پکار کرتے ہیں یا ابلیس ہاں؟ یا ابلیس جادو اور شہر کے جتنی اقسام ہے وہ کرنے کے لیے شہر اور جادو کرنے کے لیے کوئی ایسی قسم نہیں جس میں ابلیس کی پکار ہوا یہ سارے عابد الصنم ہیں آبد الشیتان ایک تو قانون شیطان کا مانا اور دوسرا براہ راست بھی شیطان کو پکارا اور پھر کالے بکرے تھے چٹے بکرے تھے رتے بکرے یہ کس کے نام پہ دیے جا رہے ہیں یہ شیطان کے نام اور تیسری وجہ یہ ہے کہ شیطان بزرگ کی شکل اختیار کرتا ہے او عدر شاہ عبد القادر نے لکھا ہے پوزے اور قرآن بزرگ کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے میں شیخ عبد القادر کی رانی ہوں کترا گیارہویں دے تیرا کام ہو گیا اور کسی کو کہتا ہے میں, میں بارہواں امام ہوں امام وہ الزام الناصب ایک کتاب ہے آل تشریوں کے اس میں الزام الناصب ناصب آپ کو کہتے ہیں ناصبی آل سنت کو تو کہتے ہیں کہ ناصبی کہتے ہیں کہ بارہواں امام ہے ہی کوئی نہ جب نہیں کوئی نہیں اس پر ہم ثابت کرتے ہیں بارہواں امام تو اس پر اس نے سارے خواب لکھے بیداریا فلاں کو ملا فلاں کو ملا کو ملا فلاں کو ملا کو ملا, ملا. تجھے جب نہیں تو فلانے کے خواب میں آیا فلاں کے سامنے آیا فلاں تو ہم کہتے بالکل آیا ہم انکار نہیں کرتے لیکن وہ ایمان نہیں تھا وہ ایمان شیتان تھا ایمان نہیں تھا کئی جد نہ کو یہ آیا ہے شیتان تجھے شیطان بزرگ کا نام رکھواتا ہے بزرگ کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر پوجا کرواتا ہے یہ سمجھتے ہیں بزرگ کو پوج رہا ہو لیکن وہ پوجا کس کی ہوتی ہے شیطان نہیں وہ بزرگ نہیں ہوتے تو لاتا جہاں انے بدو نہیں میری ہی بات تو حاضا سرا تم مستقم آگے چلو جی جلدی دوسرا مسدال سراطے مستقیم کا سرات مستقیم کا سبیل الرسل انبیاء کا راستہ سبیل الرسل سبیل الرسل اس پر سورت دکھ کا الاسراتم مستقیم فسٹم سکھ بل لذی آیت نمبر تینتالیس آیت نمبر تینتالیس بھائی سفا نمبر بتا دو بزرگوں کو نو سو چھیانوے یہاں پر آئے ان کا الاثرات مستقیم پہلے کیا ہے بل نذی ہاں مضبوطی سے تھامو جو تمہاری طرف پورا رہا ہے اس کو آگے ان کا سر تو ہے سیدھی راہ پر جہاں سراطم اس کا مستاق اس راہ کو قرار دیا گیا جو سبیل الانبیاء ہے سبیل رسول سبیل رسول انا کا آلہ سراطم مستقیم اسی طرح یہ سورہ یاسین یاسین وال ان کا آلہ مستقیم تو جس راہ پہ آپ سبیل رسول کو کہا گیا انا کا آلہ مستقیم تو سرات مستقیم ہے سبیل رسول اور سورہ صاحب آیت نمبر ایک سو اٹھارہ شاہ جلدی ہمت کرو پھر آپ کو چھٹی تھوڑی سی دیتے ہیں جلدی کرو آج سورہ فاتحہ ختم کرنی ہے کون ہے پیچھے مدیع. مدیع. مجھے جو نہیں بولتے حضرت موسا اور حضرت دونوں کس پر تھے سراط مستقیم پر دونوں حدینہ ہما دونوں سرات مستقیم, مستقیم پر تھے جہاں پر بھی سراط مستقیم کا مستار سبیل الانبیاء سبیل الانبیاء اور جی دوستوں بزرگوں سورت مریم آیت نمبر تینتالیس چھ سو ستاس جی سفا چھ سو ستائیس یہ ہے ابو المبیا یہ کہتا ہے کہ میرے ابا جان فتبی آہدے کا سرا تنسبیا میرے پیچھے آ میرے میں تجھے سراطے مستقیم دکھاؤ سراط مستقیم سبیل ابراہیم سبیل الانبیاء آدے کا سراطل سبیہ اسی طرح جی سورت ال انہام آیت نمبر 36 ایک سو ستانوے جی ہاں پڑھو کیا ہے سورت الفتح آیت نمبر ایک دو سورت الفتح میں نے وہ غلط نمبر آپ کو بتایا تھا آیت نمبر اللہ ہاں بڑھیا بدائے گا مستقیم ہاں یاد دیا گا سیروتم مستقیبہ جہاں پر بھی سبیل الرسول ہے اور سورت انار ذرا نکالو جی سورت ال انہام آیت نمبر ایک سو چھبیس یہ سورت النا کی آیت کا نمبر میرے پاس غلط لکھا ہے ہاں بھی اور حافظ آپ میں بھی کوئی نہیں اور میرے پاس مکمل قرآن نہیں ہے دس پارے ہیں تو یہ دونوں مسئلے دو سو چودہ کیا ہے پڑھو اچھا جی دوسرا عنمان کیم کر لو اسی پر دوسرا عنوان کے سراط مستکیم کا مزدا قرآن ہے سرات مستقیم کا مزدا کیا ہے قرآن دیکھو جہاں پر سورت ال اور آیت نمبر ایک سو چھبیس یہ نکالو جی بہذا سرا تو ربے کا مستقیمہ جی ہاضا اجل قرآن ہاضا کا مشاعل ہے قرآن ایک ہے. ہاضا سرا تو رب کا مستقیمہ اے اور وہ جو آپ نے پڑھا تھا نا فسٹم سیک بل وہاں پر بھی اگر غور کرو تو دونوں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں استمساق سات بالکل آن یہی سراتے مستقیل ہے جی بل رسی جی جی جی جی جی جی جی اہیا ل... کا ان کا ان کا یعنی استمساق ساک بالکل آن یہ جی سرات مستقیل اور وہی سبیر رسول ہے اچھا جی اسی طرح شراط مستقیم کا چوتھا مثد پورا دین اسلام سورت العام آئت نمبر ایک سو اکاون تا ایک سو ترپن دیکھو جی ایک سو اکاون سے کام شروع ہوا ہے دو سو انیس میں کل تالو اتلو ما ہر راما سے شروع ہوا اور وہ چلتا چلتا چلتا چلتا آگے چلا گیا اور آگے آ رہا ہے کہ انہازا سراطی مستقیمہ انا ہزادی مستقی ماں فتہ اب اس پوری آیت کا خلاصہ دیکھ لو پوری آیت بھی تمام اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا پورے اسلام کا عقائد بھی اخلاق بھی عبادات بھی اسلام کے جتنے چیزیں ہیں محاصر اسلام سب کے سب ارکان اعتقادیات کا باب بھی آ گیا اور عبادات کا باپ بھی گیا معاملات کا باپ بھی گیا بال دیگر اسلام دو چیزوں کا نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہاں پر لا شریقو لا تقرب باد یہاں پر دونوں حقوقوں کو جمع کر دیا گیا اور اگر دوسری تعبیر کرو ایمان اسلام اسلام نام ہے کچھ عقائد کا اور کچھ اعمال کا اسلام نام ہے کچھ کرنے کا کچھ ماننے کا جی یا ماننے والی چیزیں بھی مذکور ہیں اور کرنے والی چیزیں بھی مذکور ہیں اور اسلام نام ہے اعتقادیات عبادات اخلاقیات معاملات کا یہ جہاں چاروں چیزیں موجود ہیں سب کی طرف اشارہ ہے انا ہادی مستقیمہ یہ جو اتلوں سے جہاں تک کام چلا ہے یہ سارا ماقبل ما مذکور یہ ہے سرات مستقیم جی. سرات مستقیم کے کتنے مساک آ گئے فتب ہو ولا تب تب اس سو ولا تب تب اسی کے پیچھے چلو راستوں کی طرف نہ جانا اسی آیت کی تفسیر میں نبی با صلی اللہ وسلم نے خط کھینچے تھے اور فرمایا کہ یہ خط ادھر جا رہا ہے یہ خط ادھر جا رہا ہے یہ خط ادھر جا رہا ہے یہ خط ادھر جا رہا ہے, جا رہا ہے، تو فرمایا کہ ایک خط درمیان میں کھینچا صحابہ کو خط کھینچ کے بتایا دائیں بائیں ادھر ادھر کے کچھ خط تھے اور ایک خط سیدھا درمیان میں تھا فرمایا انا ہاسا سیاستی مستقیبہ یہ جو سیدھا راہ ہے یہ ہے سرات مستقیل اور یہ جو دائیں بائیں صبح لیں تو اللہ کل سبھی نے شیتان ہو ہر راستے پہ شیطان ڈاکو بیٹھا ہے اور یہ جو درمیان والا رائے یہ جنت میں جا رہا ہے باقی سارے راستے غلط ہیں صرف ایک راستہ ٹھیک ہے اچھا اندا اب ذرا دوستو بزرگوں توجہو چار مستاق ہیں سراس مستقیل کی تو اس کو کیا بولو گے کہ اختلاف ہے کل میں نے قانون پڑھایا تھا اب اسی کا اجلاس بھی کر لو یہ تعبیر مختلف ہے بات ایک ہے مقصد ایک ہے تعبیر مختلف ہے تینوں مقامات پر اختلاف پھر تعبیر پرانی تعبیر ہے مقصد وہی ہے اب اگر مراد لو قرآن تو قرآن کا موضوع کیا ہے توحید اگر مراد لو سبیل رسول تو مارسلام من قبل من رسول الا اللہ رو ہی ارئی لا اللہ الا انا با مدون باپ وہاں پر بھی ہے توحید اگر اس سے مراد لو پورا دین تو پورا دین کہ فرمایا کہ جو لا الا اللہ ہے اس کی مثال امود کی ہے جو خیمے کا امود ہوتا ہے وہ ہے باقی خیمہ سارا اسی پہ کھڑا ہے نماز بھی توحید کا مظہر ہے زکوٰۃ بھی توحید کا مظہر ہے معاملات بھی اس لیے ہیں کہ مباحدین متفق رہیں تاکہ دشمن کا صحیح لگڑا نکالیں اور عبادات بھی اس لیے ہیں تاکہ مباحد توحید پہ پکے رہیں اور اسی طرح جتنے معاملات وہ انتظامیہ بورے حوصلے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کھادے میں ہیں اور مخدوم مسئلہ پھر بھی تو ہی سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے اچھا جی تو مسئلہ وہی ہے ایا کا نہ بولو بیا کر تل مست اسی پہ پتا رکھنا اسی سے قرآن بھی یہ کہتا ہے ذکر و مم ذکر و من قبلی میرے والی نصیحت بھی تے پچھلے نصاب بھی اگلے پچھلے نصاب یہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور اگلے پچھلے رسول کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور ساری کائنات میں یہی جی بڑی شہادت ہے کا نام و بیا کا نستعین یعنی لا الہ الا اللہ والی تو سراط مستقیم بھی اسی کا نام ہے جس میں نفی بھی اس بات تو بھی اس سے ہم فارغ ہو گئے آگے لفظ آ رہا ہے سراط الزین انہم کا علیہم بات رسم دیں گے سراط الزین انہم کا علیہ درمیان والے چھٹی نہیں کرتے آخر سے پہلے چھٹی کر ہیں سورہ فاتح ختم کرنی ہے انشاءاللہ تو سراط الزین انہم علیہم آپ کے پاس لکھی ہے کوئی بارت کہ سراط بدل ہے ماں قبل سے اور بدل مبدل من ہو میں ایک تو ناوی بات ہے ایک پرانی بات ہے مہانی بات ہے وہ یہ جی ہے کہ جہاں سراط اللہ سراپ کو بدل ذکر کرنے کا مطلب تعجین سراط ہے آپ کے پاس لکھ ہے تاجین لیکن میں کہتا ہوں تب جین سات ہے اسی کو اور ذرا واضح کیا گیا ہے تب جینے ایک ہی بات ہے تعبیر کا فرق ہے تاجیر کہو یا تب کہو تاجیر میں بھی کوئی واضح کیا گیا ہے مہیر کیا گیا ہے تب میں بھی کوئی واضح کیا گیا ہے کہ یہ راہ ہے کس کی اس راہ کے سالک وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا نہ اللہ ان پہ پاراض ہوا نہ وہ گمراہ ہوا اس راہ کے سالک وہ ہیں جن پر انعام ہوا نہ وہ نہ ان پہ اللہ ناراض ہوا نہ وہ گمراہ ہوا اللہ ہمیں بھی انعام جابتا لوگوں میں رکھا یہ ہے سے رات الم سکی سراط اللہ دینا نامتا علیہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا غیر نہ غضب کیا گیا ان پر ان کے بلوتوال دین نہ گمراہ ہوئے یہ کون ہے جی اللہ دین انتا انعام دو قسم پر ہے ایک ہے انعام دنیاوی نعمتیں متیں دنیا بھی اور دوسرا نعمتیں ہے اخر بھی نیا میں دنیا بھی صحت ہے مال و دولت ہے اچھا کھانا ہے اور نوکر چاکر گاڑیاں ساڑیاں یہ ساری کیا ہے نیا میں دنیا بیا وزارت ممبرشپ ایم ایم اے ایم پی اے وزیر اعظم وزیر اعلی یہ سارے کیا ہیں انامات دنیا بیا اور ایک ہیں انامات اخربیا انامات اخربیا اور آخرت میں جو انعام ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو بات سمجھ آئے گی بڑی عجیب بات ہے یہ انعامات اخرویا کیا ہیں صحیح عقیدے کا مل جانا یہ جی آخرت کی بنانے کا سبب ہے امر سالے کی توفیق پھر صحیح عقیدہ عمل سالے کی مقبولیت اور پھر اس کا نتیجہ جنر یہ جی کیا ہے انعامات اخروی یا اس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہو انعامات یا نعمتیں جسمانی اور نیا روحانی نیا میں دنیا بھی نیا میں اخر بھی اب جہاں انمتا میں کون مراد ہے انعام جاپتا تو نواز بھی ہے نہیں ہے قارون بھی ہے فرون بھی ہے اور وہ انعام یافتہ تو وہ اوباما دجال کی ٹانگ بھی ہے اور دجال خود اس پہ بھی تو انعام ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا وجود اور پھر سرات سیر وہ چند لمحات میں پوری دنیا کا رون لگا دیتا پوری دنیا پہ اور پھر اس کی صحت بھی ہے وجود بھی نعمت ہے نا بزرگوں وجود بھی نعمت ہے ایک ایک شاہ نعمت ہے اور پھر صورت سیر نعمت ہے تو وہ تو نعمتیں وہ بھی انعام جابتا ہے دجال پر بھی انعام ہوئے فرعون پر بھی انعام ہوئے کارون پر بھی انعام ہوئے ابو جال صاحب پر بھی انعام ہوئے ابو الحکم تھا نا جی ابل بڑا فیصلہ اور پورے بکے میں ابو جال کا سکہ چلتا تھا اور سارے لوگ اس کو بڑا چودھری مانتے تھے اور بڑا بزرگ مانتے تھے تو اس زمانے کا پیرے طریقہ تو حضرت ابو جال شاہ سے بھی تھے اور آدمی تو وہاں نہیں تھا بڑا آدمی یہی جی تھا تو سارے اس کی قدر کرتے تو نیبتے تو اس کو بھی ملی تھی تو تو یا اللہ سب کو ملی ہے جہاں تو نے اب جو میں مانا کر رہا ہوں نا تین دن سے غیر مقدوب کا اگر غور ہو تو اب سمجھ گا انعمتا انعامات دو قسم کے تھے اللہ ہمیں اسی راہ پہ پکا رکھنا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے تو انعام یافتہ تو دو ہیں دنیا بھی انعام یافتہ انعام یافتہ وہ جن پر تو ناراض نہیں ہوا وہ انعم یافتہ جن پہ تو ناراض نہیں ہوا ان والی راہ پہ لگانا اور وہ انعام یاپتا جو گمراہ بھی نہیں باقی رہے گنجے منجے یہ تو مغدوب والے ہی اس لیے انعام یافتہ وہ ہوں جو غیر مغدوب ہوں انعام یافتہ وہ ہوں جو غیر ظالیم اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے کیا مصیبت ہے اگر جی کرنی ہے تو صحیح کر کے مجھے پتہ چلے بھی کرتے ہیں ایسا رہے انعامتا علیہ غیر اللہ انعام یافتہ قارون ہو فرعون ہو کوئی اور گنجا شنجا شیطان ہو اوباما ہو کوئی بھی ہو ہمیں وہ نہیں چاہیے ہمیں انعام یافتہ وہ جن پہ تو ناراض نہیں ہوگا اور وہ گمراہ بھی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں. یہ مانا ہے گیر المقدوب کا اچھا. ابھی بھی کئی بزرگ جو نئے آئے انہیں پتا نہیں کہ میں کھمانا کرتا ہوں ابھی بھی نہیں پتا شیخ الحد کا ترجمہ ہے اور زبردست ترجمہ ہے بہترین ترجمہ ہے یعنی علیحدہ علیحدہ بناؤ نہیں پوری ایک ہی جماعت ہے ملدینہ گیر المقدوب اللہ دینا وہی ہے کوئی اور نہیں اسی لیے بیزابی کا ایک حوالہ بھی لکھ لو شیخ الہند کا حوالہ بھی میں نے دے دیا اور بیسابی شریف کا حوالہ ہے قال القاضی وہ ملا دینا سالم ملل خزہ بے اللہ دینہ کا مانا کر رہا ہے وہ ملا ددینہ سالم ملل خزہ بے بس حب الدینا جما بین مین منل غزہ بے بزلالا سالے مو منل نمبر دو سلامت سلامت بن الزب وزل اعلی ال استقامت الیک الدین انعام تو علیم اب وہ کون ہیں سمجھو بات وہ کون انعام یافتہ ہیں جن پر انعام ہوا اور اللہ ناراض نہیں ہوا اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے تو معلوم ہوتا ہے یہ انعام اخر بھی والے لوگ ہیں انعام دنی دنیا بھی والے نہیں بلکہ کیا ہیں اخر بھی والے اب اس کے لیے سورہ نسا نکالو ان کو ذرا دیکھو پہچانو خلائے گلینا انام اللہ علیہ میننبی نا نکالو نکالو چاپے سارے سو سینتیس ایک سو سینتیس ہاں جی کتنے طبقے ذکر کیے چار مینند النبی کی بس صدی کی بس بس, صالحی بس, صالحی بس صالحی اس پر اور بھی وہ سنج آ جاتے ہیں انعامات یافتہ بندے اچھا جی تو صدیقین شہداء اور صالحین اب ذرا ایک فیصلہ کرو سال میں آئمہ اربا نہیں آتے بال میں کون آتے ہیں الما ہر بخل اس کے بعد جاتے ہیں صدیقین میں کون ہیں ابو بکر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ ہیں پھر کیا ہے کیا دعا کرتے ہیں اللہ صدیقین والا راستہ اور صدیقین کا راستہ تو پتا ہے حضرت عائشہ اور ابو بکر صدیق کا مذہب اور سارے سیل بھی ساتھ بلا وہ سارے کو سارے سدیکھے تو چلو خیر اب ذرا دیکھو دیکھو سدھا تلین الحمتا الحمد میرا دل کرتا ہے کہ ایک بحث میں کروں لیکن ٹائم دیکھ رہا ہوں چلو دس منٹ چھٹی کر کے آؤ اب سارے سست ہو گئے دس منٹ صرف جلدی آ جانا